السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بش اللہ رحم الرحمۃ الحمد اللہ محمد علوم محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ متوحرت سگنمہ سے موجود تمام خران کو باقی سامین کو موسن ایک بار پھر عرض کرتے ہیں اور فک اللہ وطح سلسلے دس بابو سوندر نمبر چھ آب حضرت مارکان تک پہنچا رہوں پیج نمبر ایک سو بیس سے ہیں آج جو ہے روزے کے حالت میں کون کون چیزیں مخروح ہے یعنی ناپسند ہے مکرو کا مطلب یہ ہے ایسے کام جو نہیں کرنا چاہیے اگر آپ ان کاموں کا مرتکب ہو جائیں تو آپ کے روزے کی ثواب میں کمی آ جائے گا اجر میں کمی آ جائے گا لیکن روزہ باطل نہیں روزہ باطل نہیں ہوگا مبتلا میں سے نہیں ہے لیکن مکروہات میں سے ہے یا اللہ کو پسند نہیں ہے اگر ان چیزوں سے مجتناب کریں گے تو پھر آپ کو روزے کا پورا پورا ثواب مل جائے گا اور آپ ان سے اجتناب نہیں کریں گے تو آپ کے روزے کے ثواب میں کمی آ جائے گا جس طرح کل آپ کو یہاں بین فرمایا خوش اخلاقی امور کہ آپ روزے کی حالت میں شا سے نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو غیبت سے جھوٹ سے بہتان سے افطرا سے ہاں جی بچا کے رکھیں اور اپنے آنکھوں کو نامحرم دیکھنے سے بچا کے رکھیں اور تمام اعضاء و جوارغ کو برے اعمال سے برے کاموں سے گناہ کے کاموں سے بچائے رکھیں فرما یہ عمال جو ہے اگرچہ آپ کے روزے کو باطل تو نہیں کرتے ظاہری شرح کے لحاظ سے لیکن اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے یعنی جو ہے تحبیۃ العمال عمل کو جو قبولیت کا جو منزل ہے ادھر سے گرا دیتے ہیں یعنی وہ تھوڑا ابھی فرماتے ہیں وہ مقروف چیزیں ہیں جن کے ارتقا سے روزہ باطل تو نہیں ہے حب تو نہیں ہوتے لیکن ثواب میں کمی آ جاتے ہیں اجر میں کمی آ جاتے ہیں وہ چیزیں آپ کو شسیط علیہ رحمٰن بیان فرمایں تاریون آٹھ چیزیں اس میں ذکر فرمایا ہے فرماتے ہیں وہ یہ کروں مغروح ہے روزے کے حالت میں ایت لسو ہو یہ کہ صبح طلوع ہو جائے صبح صادق ہو جائیں صبح کی اذان ہو جائیں وہ ہوا جنوبن اور وہ بندہ جنابت کی حالت میں ہو یعنی اسے رات کو جنابت لاحق ہوا تھا اور اس نے غسل کرنے میں تاخیر کیا اور ابھی صبح صادق ہو گیا تو صبح صادق ہونے کی صورت میں پھر اس کا اور اس کو غسل پہلے کرنے کا موقع بھی ہوتے ہوئے کرنے میں تاخیر کیا تو یہ مخروع حالت ہے یہ غسل جنابت کی حالت میں ہوتے ہوئے غسل کیے بغیر صبح ہو جانا یہ روزے کو مخرو کر دیتی ہے ثواب میں کمی بن جائے گا لہٰذا جتنا ہو سکے صبح صادق سے پہلے غسل کرنا چاہیے غسل جناب صبح صادق سے پہلے پہلے کریں جان بوجھ کے صبح ہونے تک تاخیر نہ کیا جائے تاکہ آپ کو روزے کا پورا پورا ثواب مل اور آگے وہیں یہ تقینا کل اس پہلے کہا تھا جامع مائع چیزوں سے حکم کرنا یا قبض گشائی کا عمل ہے تو یہ کرنا جو ہے ممنوع ہے اس سے روزہ باطل ہو جاتی ہے لیکن چیز ہے کوئی جامع چیز سے کوئی جیسا کوئی پی پیپ ہے یا کوئی اور چیز سے دوسرے جانب سے انسان کے جسم سے جن کو قبض نہیں ہوا قبض کرانے قبض گشائی کرنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں کوئی جامع چیز سے جو معنی ہے اس سے حکماں کرنا ہے پیشکاری بولتے ہیں قبض گشانی کرنے کے لیے تو یہ بھی مغرو ہے کوئی جامع چیز ڈال کے باہر نکالیں قبض گشائی کا عمل کریں یہ بھی مخرو ہے اسے روزے کی کمی شواب میں کمی آ جاتی ہے وہ خلت دہنا یہ بھی خاص طور پر رکھیں اور یہ کہ داخل کریں تیل یعنی دہن تیل اوشیئن یا کوئی اور چیز منل ادبیتی دوا تیل یا کوئی اور دوا خل اجونی روزے کی حالت میں کان میں کان میں تیل ڈالنا ابل انف یا ناگ میں تیل ڈالنا تیل یا کوئی دوائی کان اور ناگ میں ہے کان اور ناک میں کوئی دوائی یا تیل ڈالے تیل ڈالے معا جبکہ یہ دونوں لم تدا تجاوز نہیں کیا من الحل کے حلق سے یعنی حلق پہ نہیں اترا ہم نے ناک میں پانی اچھا ناک میں دوائی ڈالا یا تیل ڈالا حلق پہ نہ اترے یعنی تھوڑا سا ڈالا ہے زیادہ میدا میں نہیں ڈالا زیادہ میدا میں ڈالیں گے نہ پہ اترا کان خلق پہ اتر آئے گا اس طرح کان میں تھوڑا جان جی زیادہ مقدار میں, میں ڈالیں گے تو یقیناً جو ہے حلق پہ اتر آتا ہے وہیں سے بھی تو لہذا اگر آپ نے ناک میں ناک میں یا کان میں تیل یا کوئی دوائی ڈالیں اور وہ لم تطاد نہ تجاوز نہ کرے من الحلق کے حلق سے یعنی حلق پہ اتر کر نیچے پیر میں نہ جائے ہاں ان دونوں سے حلق پہ آ کر حلق سے پیر میں نہ جائیں تو پھر مکرو ہے اور اگر حلق پہ اتر کر پیٹ میں چلا جائیں تو مبتلا میں سے روزہ پھر باطل ہو جائے گا <coughs> لہذا اس میں خاص احتیاط کرنا ہے روزہ کے حالت میں اگر مجبور ہو جائے کان میں کوئی دوائی ڈالیں ناک میں دوائی ڈالیں تو بہت ہلکا ڈالیں کم ڈالیں تاکہ جو ہے مجبور ہو جائے تو ورنہ نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ مخرو ہے کیونکہ ہاں اگر حلق پہ اتر گیا تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا حلق سے نیچے پیٹ میں چلا جائے تو حلق میں نہ اترنے کے باوجود بھی یہ مخرو ہے لہذا رمضان مبارک میں کان میں اور ناک میں کوئی دوائی وغیرہ نہ ڈالیں کیونکہ یہ مکرو ہے یعنی حلق پہ نہ اترے تو مغروح ہے یعنی شو میں کمی آئے گا حلق پہ اتر جائے تو روزے کو باطل کرے گا اور اس کے علاوہ جو ہے یہ چیز خواتین کے لیے زیادہ پیش آ سکتی ہے وہ یہ وہ یمز اور یہ کی چبائیں نرم کریں تعاون کھانے کو لطف لی تفلی بچے کے یعنی بچے کے لیے کھانا نرم کریں ماں ہوتے ہیں کا زیادہ تر چیز پیش آ سکتی ہے کھانا تھوڑا سا ہو بچے کے منہ میں تھوڑا ہلکا سا دھان پہ نرم کر کے بچے کو دے دیں خود نے پیٹ میں نہیں ڈال رہے ہیں تھوڑا سا زبان پہ رکھ کے ہاں سے نرم کر کے بچے کے پیٹ میں ڈالیں تو یہ مخروح ہے پیٹ میں چلا جائیں تو باطل ہیں ہاں جی صرف زبان سے تھوڑا سا نرم کر کے بچے کو کھلانا مخرو ہے اور اس کے علاوہ با یا اپنے پہلے پر لے روزہ باطل کرنے والی چیزوں میں سے ایک جنسی امور ہے جمعہ کا تھا مکمل ہم بصری یا اس کے حکم میں جو چیزیں آتی ہیں جس سے پانی کا اخراج ہو ہے تو یہ چیزیں روزے کو باطل کرتی تھیں لیکن اس کے علاوہ دوسرے جو امول ہے خاصہ سے مربوط وہ مقروحات نے شامل کیے ہیں فرماتے وایو با شرسوان اور اپنے زوجا سے مباشرت کرنے کوئی بھی دل بہلانے والے کوئی کام کیا جیسے تعبیلاً چوما او لمسَََََََََََََ یا چوعہ اور مولاوتاً یا کوئی اور کھیل کھیلی دل بہلانے كھيل تو یہ چیزیں نفس و عمل كے علاوہ ہو تو یہ چیزیں روزے کو مخلوخ كرتى ہیں روزے كے ثواب میں اجر میں کر دیتی ہیں لہذا ان چیزوں سے بھی انسان کو روزے کے حالت میں استناف کرنا چاہیے تاکہ روزے کا ہمیں پورا پورا ثواب مل جائے ہاں اور خصوصاً وہ لوگ جن کو گناہ میں پڑھنے کا خطرہ ہے روزہ مطلاع کا ان کو اور بھی سختی سے اجتناف کرنا چاہیے وہیں یکہلا اور اس کے علاوہ سرما لگائیں کوہل سرمے کو ہیں یک کہ سرما لگائیں بیماں ایسی چیز کے ذریعے سے فی مسکن جس میں مشق کی خوشبو ہے جو جذب کرتے ہیں جس میں مشک کی خوشبو ہو تو وہ مغروع خاص طور پر اوشی ان نافذن یا کوئی اور چیز اس سرمے کے اندر جو نافذ ہے یعنی اندر آپ کو جب استعمال کریں گے زند محسوس ہوتی ہے چھپتے ہیں اور آنسو بہت نکال آتی ہے ہاں جی فوراً اثر کر کے تو یہ چیز جو ہے مغروح ہے لیکن دوسرا جو سرما ہے جو صرف رنگ ہے, سرمہ ہے ہاں جیسے جیسے آشمی سرما والا صرف کلر ہے سیاہ کلر ہے چھپتا نہیں ہے آنسو والا کچھ نہیں وہ مغرونی ہے وہ مغرونی ہے وہ, وہ سرما لیکن جس میں مسک شامل ہو یا کوئی نافذ چیز جو اندر آنکھ کے اندر جذب ہو جاتی ہے آنسو بہنے لگتے ہیں ہاں جی اور فوراً جو ہے یہ چیز مخرو ہے وہ یوخری جامن جسد اور اسی طرح یہ کہ نکالیں یہ بھی آج کل کے دور میں پیش آنے والی چیزیں ہیں جیسے خون نکالتے ہیں ٹیسٹ کے لیے خون نکالتے ہیں ہاں جی روزے کی حالت میں دن کو یا کسی کو خون دیتے ہیں روزے کے حالت میں دین کو تو اس کے بارے میں بیان فرما لیں وہاں یو خریجال جو کی نکالے من جسد کہ اپنے جسم سے دمن خون خون نکال بالفس دے پھس کے معنی یہ ہے کہ جو ہے خون نکالنا پھس وغیرہ کے جیسے جس کو عادی کا دیکھا اختار برے دے یہ پیشے کی جانب سے کاندھے کے پیچھے سے پہلے زمانے میں نکالتے تھے حکیم لوگ نکالتے تھے خون پچھنے لگانا اختاربا <coughs> اور حجامت بولتے ہیں اس کو آج آشکل کے اسلام میں اردو اسلام میں حجامت بولتے ہیں عربی میں پھس بولتے ہیں واکیم لوگ خون نکالتے تھے پیچھے سے چیر کر گندہ خون نکالتے تھے تو وہ اس کا نکالنا وہاں یوغ اور یہ کہ میں جسہ حد جسم سے دمن خون و الفس دے پھس کے ذریعے سے یعنی حجامت کے ذریعے سے جو بیماری کو بندے خون کو نکالنے کے لیے حکیم وغیرہ کرتے تھے وغیرہ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے خون نکالے تو جیسے آج کل جو ہے ٹیسٹ کے لیے خون ٹیسٹ کے لیے آپ خون نکالتے ہیں تو یہ خون کا نکالنا شہر فرما دیں تھوڑا زیادہ مقدار میں ہو اور لو کا ان اگر یہ خون کا نکالنا دینا ہے کسی بھی وجہ سے اگر یہ انسان کو کمزور کرنے والی ہے تو یہ مخروح ہے کمزور کرنے والی ہے تو یہ مخروح ہے لو کا ان اس مطلب یہ کہ کسی کو خون دے دیں ایک آدھا بوتل بوتول دے دیتے ہیں ہاں جی تو یہ ان مصطف انسان کو کمزور کرتے ہیں سر چکناتے ہیں اس کے بعد کوئی جوھ بوجھ وغیرہ نہ پئیں تو تھوڑا سا طبیعت خراب ہونے کا امکان ہے تو خون دینا مقروف ہے لیکن اگر جو ٹیسٹ کے لیے ایک سیریز زیادہ سیریز نکالتے ہیں اس سے انسان صحت پر کوئی ذرا سے بھی فرانی پڑتا ہے لہذا وہ مقروح نہیں ہے ہاں جی ٹیسٹ کے لیے خون من ایک سیریز زیادہ سیریز نکالتے ہیں وہ مغرونی نہیں کیونکہ اس سے موضفنی انسان کو کمزور کر نہیں کرتا اس سے تھوڑا صحت پر کوئی فراغ نہیں لیکن اگر کسی کو بوت الخون دے دیں تو یہ یقیناً یہ موضف ہے اور انسان کو لے مشکلات پیدا کر لیتے جب تک چونکہ کے فوراً بعد کوئی چیز کھائے پیئے نہ خصاصن پینے کی چیزیں جوس وط وغیرہ نہ پئیں تو سر چکرا سکتے ہیں دل خراب ہو سکتے ہیں تو ایسے سرمی نہیں دینے چاہیے دن کو تو یہ مخروع ہے و دخول ودلحمامی اور غسل غسل کرنا حمام میں داخل ہونا کزا لکھا ایسے ہی یعنی کمزور کرنے والے ہو یہ دغول امام سے مراد ہمارے یہاں کے امام جو پاسان وغیرہ میں ہیں ٹھنڈے پانی ہے گرم ہے مختصر آدمی پانی صرف جسم پہ ڈال کے نکل آتے ہیں یہ نہانا مرادمی ہے یہ غلام جیسے کیونکہ غول الامام موضعی ہو تو ہیں جیسے بعض اللہ جیسے ایران وغیرہ میں ہیں گرم ہمام کے سے پورا ہے بہت بڑا جو ہے مکان ہے اس کی پورا حالت پورا گرم رہتے ہیں پورا حمام کے در و دیوار صرف گرم ہوتے ہیں آپ اس میں جائیں گے آدھا گھنٹہ گھنٹہ بیٹھیں گے پوری طرح نہائیں گے گرم گرم پانی بہت ساتھ تو اس میں اتنا زیادہ پسینہ آتا ہے کہ انسان کا جو ہے واقعی مضیف آ جا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتے پسینہ بہت زیادہ نکلتا ہے ان حماموں میں تو یہ مرات شاخت کا اس اعلان وغیرہ کے ماحول کو مد نظر کے یہ مغروع حمام میں سر داخل ہونا لیکن آپ فوری طور سر ہم آج کل دنے آتے ہیں تھوڑی طور پر نہا کے نکل آنا یہ مقروع نہیں ہے یہ مراد نہیں ہے تو جاسر فرما دغول امام ہم میں داخل ہونا کزال ایسے ہی یعنی کمزور کرنے والو یعنی بہت زیادہ گرم پانی سے نہاتے رہیں جس آپ کی جسم سے بہت زیادہ پسینہ نکلیں تو یہ کمزور کرنے والی ہے اس لیے یہ مخروع ہے آگے فرماتے ہیں والبا سا کوئی حرش نہیں ہے ہے یعنی میں نرجش ہے گل کے پھول کا سونا روزے کی حالت میں و دوسرے پھولوں کو ولا ریحان ولورد گلاب ہیں ان چیزوں کا سونا جو ہے کوئی حالت نہیں اس سے روزہ باز نہیں ہے روزہ کی حالت میں و ساعر اعتراعات اس کے علاوہ دوسرے تمام خوشبو جو آپ کپڑے پر استعمال کرتے ہیں جسم پر وہ بھی مخروح نہیں ہے خوشبو کا استعمال کرنا نہیں ہے مختلف پھولوں کا سونا خوشبودار وہ بھی نہیں ہے ولا بل جلو سے اور نہ بیٹھنا فلمائے پانی میں زیادہ شدید گرمی ہو جائے انسان ہوش میں جا کے بیٹھ جائے مثلاً تو بل جب مخرونی ہے ولا بل جو اور نہ بیٹھنا فلمائے پانی میں بیٹھنا مخرونی ذکرن کا نہ خواہ مرت انسان یا عورت ہو عالمِ اسلام کی بات مسلمان فرقوں کے موفیقی مسائل میں ہے پانی میں جا کے بیٹھ جانا ہاں جی مخروع ہے کہا ہے تو شاث فرماتے ہیں ولا بال جلو سے اور نہ ہی بیٹھنا مخرو ہے پھر مائے پانی میں زکرن کا خواب وہ بہنے والا مرد ہو اور انسا یا اولا تو دونوں کے لیے مخرونی ہے ولا اور نہیں بھی بلو الجسا دی اور نہیں ہی جولے بل یعنی گیلا گیلا کپڑے کا الد جیسا جسم پہ ڈالنا ہے جیسے تو شدید گرمی ہو گیا اور نجم کو ٹھنڈا کرنے توڑیا جو ہے پانی میں گیلا کر کے جسم پہ سر پہ رکھ دیا روزے کے حالت میں تو وہ بھی کوئی حرش نہیں ہے وہ بھی مکروہ نہیں ہے یہ دونوں مخروع نے ہیں تو یہ روزے کی جو ہے کون کون صورتیں مخروح ہے مقروحات روزہ کے سامیں اجتناب کریں گے تو ہمیں روزے میں پورا پورا ثواب مل جائے گا اور ہمیں اسے اشتناب نہیں کریں گے ثواب میں کمی آئے گا تو ازاں نگرمان ہم رمضان میں خصا گرمی کے موسم میں دن بھر بھوکا پیاسا رہتے ہیں تو ان جو ہے ایسے کاموں میں ارتقاب نہ کریں ان سے اشتناب کریں جس سے آپ کے روزے کو عظیم ثواب میں کمی آ جائے آرلت عجر میں کمی آ جائے کوئی اخلانہ کام نہیں ہوگا بےفوفانہ کام ہوگا کہ انسان روزہ بھی رکھے اور اس کو پورا پورا ثواب بھی نہ ملے اجر بھی نہ ملے لہٰذا جتنا ہو سکے ان مخروف چیزوں سے بھی ہوا جو روزہ توڑنے چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہی کرنا ہے غیبت ان چیزوں سے زبان کو پاک رکھنا ہی رہنا ہے کیونکہ اسے روزے کے اندر کھوکھلا کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ان مقروحات سے بھی جب آپ کریں گے تو اللہ تبار وطلا آپ کو آپ روزے کا پورا پورا آپ کو حاضر ملے گا پورا پورا ثواب ملے گا ہاں جی اور خصوصاً یہ کچھ عادتیں جو آپ نے پہلے سے ہم نے کہا غیبت کرنا خصوصاً غیبت ممکن انسان جھوٹ سے رمضان میں اجتناب کریں ہاں جی باقی چیزوں اطناب کریں لیکن یہ غیبت کرنا سب سے بڑا مشکل کام ہے پیٹ پیچھے برائی اس کے لیے انسان پھر نہیں دیتے ہیں عادت ہونے کے بعد اس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں لہذا اس سے شاسین فرمائے روزے اندر سے کھوکھلا ہو جاتے ہیں ہیں قبولیت کے مندل سے نیچے گرا دیتے ہیں لہذا دین گرم چیزوں سے سختی سے ہم پرہیز کریں ہمیشہ پرہیز کریں خاص طور پر رمضان میں جو چیزیں یہاں ابھی آٹھ چیزیں مخروق کرا دیں دیں ان سے جب بھی آپ روزہ رکھیں خواہ رمضان میں یا رمضان کے علاوہ بھی سنت روزہ رکھیں یہ ہمیشہ کا حکم ہے جب بھی آپ روزہ رکھیں گے سنت روزہ واجب روزہ ہو ان سب میں ان تمام مقامات کے پازاری ہم پر پازاری کریں تاکہ آپ کو روزے کا پورا پورا ثواب مل جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ روزہ رہنے کی توقع فرمائے